قالا کہا القیحا اس کو پھینک یا موسیٰ اے موسیٰ فالقاہا پس جب اس نے پھینکا فائدہ ہیا پس اجانک وہ احیت انتسعہ سام تھا دوڑتا ہوا قالا کہا خودہا اس کو پکڑ والا تخف اور ناڈر سنعید ہا ہم اس کو انقریب لوٹا دیں گے سیرہ تحل اولہ اس کی پہلی حالت میں وزمم یدہ کا اور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 فت ہو پس تم دونوں جاؤ اس کے پاس ہو پس کہو اس کو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 بی طریقےتکم المسلات ہمارا سب سے اچھا طریقہ فاجمیعو قیدکم پس تم جمع کرو اپنی تدبیر کو ثم تو صفہ پھر آو صف باندھ کر فقد افلح الیوم اور تحقیق فلاح پا گیا ہے آج کے دن منست اعلی جس نے غلبہ حاصل کیا قال انہوں نے کہا یا موسی اے موسی اما انت یا تو پھینکے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 بلنا ہم نے نے ہے ہے ہے اور ما جو جو میں وہ نگل جائے گا ما سانعو جو انہوں نے کیا ہے انہوں نے بنایا ہے انسان بے شک انہوں نے جو کچھ بنایا ہے وہ جادوگر کی چال ہے ولا افلح الساحر اور نہیں فلاح پاتا جادوگر جہاں سے بھی آئے فألقي الصحارة السجدى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 کی دو ایسی پر لا جو نہ ہو, پرانی نہ ہو فا اکالا منہ نے کھایا اسے فبدت لہما پس ان کے لیے سو آتو ہما ان کی شرم گاہیں فطاف اور وہ شروع ہوئے علیہما چپکانے لگے اپنے آپ کا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 قبلی ہی کسی عذاب کے ساتھ اس سے پہلے اگر ہم ان کو ہلاک کر دیتے لقالو تو وہ کہتے ہیں ربنا احنا رب لولا ارسلتا الينا رسولا کیوں نہیں تو نے بھیجا ہماری طرف رسول فلنتبع اياتك پس ہم پیروی کریں تیری آیات کی من قبل ان ذل و نخزا اس سے قبل کہ ہم ذلیل ہوں اور رسوا ہوں قل کہہ دیجئے قل متربصن ہر ایک منتظر ہے فتربسو پس انتدار کرو فستعلمونا پس انقریب تم جان لوگے من اصحاب السراط السبی کون ہے سیدھے راستے والا ومن احتداء اور کون ہے جس نے ہدایت پائی